اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والله خلقکم ثم یتوفاکم و منکم مَن يرد الی ل العمر لکایلا یعلم بعد علم شیء یہ پانچویں دلیل عقلی ہی کا حصہ ہے جی اس میں بارش کے برسنے کا ذکر ہے چوپایوں میں سے دودھ کے حاصل ہونے کا ذکر ہے پھر خجور اور انگور پھر شہد کی مکھی کے پیٹ سے شہد جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے اس کا ذکر ہوا یہ آگے اسی کا ذکر ہے جی واللہ خلقکم اللہ نے تمہیں پیدا کیا سما یتوفاکم پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے وہ من کم میں یوردو الا ارزل العمر تم میں سے کچھ وہ ہیں جو لوٹائے جاتے ہیں نکمی عمر تک ارزل ناکارا نکمی عمر کی وہ حد لکیلا یا علام بعد علم شیا تاکہ وہ نہ جانے بعد جاننے کے شیئن کچھ بھی عمر کے اس حصے کو پہنچ جائے کہ اسے ایک منٹ کے بعد یاد ہی نہ رہے کہ ایک منٹ پہلے مجھ سے کیا بات ہوئی تھی یعنی بہت بڑی عمر ناکارہ ہو گئے دانت آنکھیں کان ذین تو کئی لوگوں کو اتنی عمر دے دیتا ہے کئی لوگوں کو جوانی میں مار دیتا ہے ان اللہ علیم قدیر ساری دلیل اقلی کا خلاصہ یہ نکلا کہ ہمادان بھی اللہ ہے اور ہما کن بھی اللہ ہے بے شک اللہ ہے جاننے والا اور وہی ہے قدرتوں والا یعنی اس پوری دلیل کا نتیجہ یہ نکلا کہ عالم الغیب بھی اللہ ہے اور مختار کل بھی اللہ ہے و اللہ فض ال بعض کم الباز ان یہ ایک مثال ہے جی اللہ بیان کرنا چاہتے ہیں مابود برحق یعنی اللہ اور مابودان باطلا یعنی جن کو مشرقین پکارتے ہیں ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ انہیں کچھ اختیار حاصل ہیں اللہ نے کچھ چیزیں ان کے حوالے کر دی ہیں اس پر ایک مثال ہے جی و اللہ فض اللہ اللہ باز ان اللہ نے فضیلت دی ہے تم میں سے ایک کو دوسرے پر فر کے روزی میں کسی کو روزی زیادہ دی کسی کو کم دی کوئی ذمہ دار ہے کوئی مظاہرے کوئی دکاندار ہے پھر کوئی سیلز مین ہے مل آنر ہے پھر مزدور ہے تو یہ اللہ نے تقسیم کی ہے کسی کو روزی زیادہ دے دی کسی کو کم دے دی ف ملزینہ فضلو براد کے ہم بس نہیں ہے وہ لوگ جن کو روزی میں فضیلت دی گئی برادی لوٹانے والے رزقہم ہم اپنی روزی کو الاما ملکت ایمان ہم اپنے نوکروں پر ان لوگوں پر جن کے ان کے ہاتھ مالک ہیں یعنی غلام اس زمانے میں غلام ہوتے تھے آج نوکر سیلزمین مزدور فہم فی یہ سوا ان بس وہ ہو جائیں اس روزی میں برابر تم کبھی ایسا نہیں کرتے ہو کہ آدھی دکان بانٹ کے سیلز مین کو دے دو آدھی فیکٹری بانٹ کے مزدوروں کو دے دو آدھی زمین کاٹ کے مزارے کو دے دو تم تو ایسا نہیں کرتے ہو تو پھر میں اپنی صفتوں میں اپنے بندوں کو شریک کیسے کرتا ہوں آفا بے نعمت اللہ یجہدون کیا اللہ کی نعمت کا وہ انکار کرتے ہیں یعنی شکر نہیں کرتے اور ہماری دیو ہی دولت میں سے غیر اللہ کے نام کی نیازیں دیتے ہیں ولہ جعل جا لکم من انفس ازواجا ازواجن یہ ماں قبل کی جو دلیل ہے اسی سے متعلق ہے جی پانچویں دلیل سے جی اللہ نے بنایا تمہارے لیے من انفوسے تمہاری جنسوں میں سے ازواجن بیویاں کہ تمہاری بیوی تمہاری ہم جنس ہے انسان ہے وجال کم من ازواج اور اس نے بنائے تمہارے لیے تمہاری بیویوں میں سے بنین بیٹے حافادن اور پوتے یعنی نکاح اور شادی اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ نسل انسانی کی بقا ہے محض شہوت رانی نہیں اس لیے کہا کہ ان بیویوں سے اللہ نے تمہیں بیٹے دیے پھر پوتے دیے تو نسل انسانی کی بقا ہے وہ راضا کا کم منت یہ بات اور اس نے روزی دی تمہیں ستھری چیزوں سے آفابل باطل یو منون کیا باطل کے ساتھ یقین رکھتے ہو وب نعمت اللہ هم یکفرون اور اللہ کی نعمت کا وہ انکار کرتے ہیں ناشکری کرتے ہیں ہے آفابل معبودان باطلہ جی جن کو وہ پکارتے ہیں نظر و نیاز دیتے ہیں وہ مراد ہیں جی ان پر یقین رکھتے ہو ہمیں جو کچھ دے رکھا ہے ہمارے حضرت صاحب کی نظر کرم میں وہ ہماری جھولی بھر دیتے ہیں برکتیں ہوتی ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہو ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اپنے مشکل کشاؤں کی طرف منسوب کرتے ہیں چیزیں دی اللہ نے لیکن اسے منسوب اپنے معبودوں کی طرف کرتے ہیں کہ سب کچھ انہوں نے دے رکھا ہے ان کی سفارش سے ملا اپنے بیٹوں کے نام عبد الرسول عبد المصطفی اتاول مصطفیٰ علی بخش حسین بخش امام بخش محمد بخش میرا بخش یعنی اپنی اولاد کو ان کا نام رکھنا کہ غیر اللہ کی طرف اس کی نسبت دینا کیا مابودان باطلہ پہ یقین رکھتے ہو اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہو مِن بدو نمندونلہ بڑی تفصیلی دلیل تھی جی یہ پانچویں اس میں بڑی چیزیں اللہ نے ذکر کی مِن دُونِ امندونلہ اس دلیل کا سمراج پوجا پاٹ کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کی جو ان کے لیے روزی کے مالک نہیں آسمانوں میں اور زمین میں ان کو پکارتے ہیں ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں ان کے سجدے کرتے ہیں جو ان کی روزی ان کے اختیار میں نہیں ولاستیون اور وہ کر بھی نہیں سکتے اس پوری کائنات کو روزی فراہم کرنا ان کے بس کی بات بھی نہیں تو پھر ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں ان کی نظر و نیاز دیتے ہیں فلا تزربول اللہ امسال یہ متعلق ہے جی یج آلون بنات کے کہ وہ ٹھہراتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں فرشتے اللہ کی بیٹیوں کی طرح یہ اس کے متعلق ہے جی. کیا معنی ہے جی مت بیان کرو اللہ کے لیے مثالیں جیسے آپ ہمارے معاشرے میں لوگ بیان کرتے ہیں چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے اللہ تک پہنچنا ہو تو بزرگوں کے وسیلے کی ضرورت پڑتی یہ مثال دیتے ہیں چھت کے ساتھ یا مثال دیتے ہیں بڑے افسر کے ساتھ اسے ملنا ہو تو پھر چھوٹے ملازموں کی ضرورت پڑتی ہے اللہ فرماتے ہیں میرے ساتھ مثالیں نہ بیان کیا کرو مت بیان کرو اللہ کے لیے مثالیں ان اللہ یعلم اللہ جانتا ہے کہ یہ مثالیں جھوٹی ہیں وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے ہو اس کے آگے اللہ دو مثالیں خود بیان کرتے ہیں جی اللہ کہتے ہیں میں تمہیں مثال سناتا ہوں دو مثالیں اللہ نے بیان کی تو حضرت نیلوی صاحب رحمت اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت میں کیا جی ان اللہ یا وانتم و ان کا حضرت نیلوی صاحب میں کرتے ہیں مثالیں دینا تو اللہ جانتا ہے مثالیں دینا تو اللہ جانتا ہے, اللہ جانتا ہے انتم لا لاتالمون تم مثالیں دینا نہیں جانتے ہو آؤ میں تمہیں سناؤں مثالیں ایسا مربوط کیا جی تو جو لوگ حضرت نیلوی صاحب رحمت اللہ علیہ کا یہ مانا جو میں نے بیان کیا سن رہے ہیں علماء طلباء تو وہ حضرت نیلوی صاحب رحمت اللہ علیہ کے لیے دعائے خیر کریں جی کمنٹ میں بھی دعا کریں ان کے لیے اللہ ان کے درجات جنت میں مزید بلند فرمائے بڑا مربوط کیا جی اللہ کے لیے تم مثالیں بیان نہ کرو ان اللہ یا مثالیں بیان کرنا تو اللہ جانتا ہے تمہیں دو مثالیں سنا رہا ہوں وہ ان تم تم نہیں جانتے ہو تم غلط مثالیں دیتے ہو پہلی مثال سنو جی مزہ ہی آ یہ کس کی مثال ہے جی مابود برحق یعنی اللہ اور مشرقین کے مشکل کشا جن کو وہ پوچھتے ہیں پکارتے ہیں ان کی مثال اللہ بیان کر رہے ہیں ذرا بلّہ مثلاً ابدن مملوکن مثال بیان کرتا ہے اللہ ایک غلام کی ابدن ایک بندہ مملوکن جو دوسرے کی ملک ہے خود مالک نہیں ہے مملوک ہے کس کا اللہ کا یا اپنے مالک کا غلام جو ہوا بیان کی اللہ نے ایک مثال ایک بندے کی جو دوسرے کی ملک ہے لا یک دیرو اللہ کسی چیز پہ وہ قادر نہیں ہے غلام جو ہوا مالک اس کا جو کچھ کرتا ہے کسی چیز پہ وہ قادر نہیں ہے ایک بندہ یہ ہے وہ من رزک ہو منا رزکن ہسنا اور دوسرا وہ بندہ جس کو ہم نے اپنی طرف سے روزی دی روزی اچھی دولت مال فصلیں زمینیں فاوا یون فیک منو سرن. وہ خرچ کرتا ہے اس روزی میں سے چھپے وجہرن اور ظاہر مالدار ہے خرچ کر رہا ہے حال یستون کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں ایک غلام اور مالک ایک محتاج اور قادر کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں ہر بندہ یہی جواب دے گا کہ یہ برابر نہیں ہو سکتے اللہ نے فرمایا پھر ایک طرف میں ہوں جو مالک ہوں ایک طرف تمہارے معبود ہیں جو مملوک ہیں تو یہ کیسے برابر ہو گئے الحمد تمام صفات الوحیت اللہ ہی کے لیے بلکہ ان میں سے اکثر جو ہیں نا وہ جانتے نہیں ہیں آؤ تمہیں دوسری مثال سنائیں وزرب اللہ مسل رج بیان کی اللہ نے ایک مثال رجول دو آدمیوں کی دا اب کا ان میں سے ایک جو ہے وہ گونگا ہے لا یک دیرو اللہ گونگا ہونے کے علاوہ کسی چیز پہ قادر بھی نہیں وہ کلن الا مولا ہو اس کے علاوہ وہ اپنے مالک پر بوجھ بھی ہے نہ اسے سمجھ ہے نہ عقل ہے نہ قادر ہے نہ بولتا ہے اینا ما ماں یوجی ہو لا ب تخرین جس طرف بھی مالک اس کو بھیجتا ہے نا خیر دی خبر لے کے نہیں آندا لا یا تیرین ایسا نکم ہے حال یستوی ہوا کیا برابر ہو سکتا ہے یہ یعنی گونگا قادر نہیں مالک پہ بوجھ ہے وہ میں یا موروبل اور وہ آدمی جو حکم دیتا ہے انصاف کا وہ والا سرات مستقیم اور وہ ہے بھی سیدھے رستے پر عدل کا حکم دیتا ہے فیصلے کرتا ہے تو یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں جس طرح یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے اسی طرح تمہارے معبود بھی میری برابری نہیں کر سکتے ولی گئی ب سماوات دعوے کی دوسری جز کا ذکر جی دعوے توحید کی دو جزیں ہیں جی ہما کن اللہ ہے ہما دان اللہ ہے یہ دوسری جز ہے جی و ل آئے گئی مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں واؤ تاللی یہ علت ہے ما قبل کی میں نا کس طرح کریں گے سب کچھ کرنے والا اللہ ہے کیوں اس لیے کہ عالم الغیب وہی ہے یہ علت ہو گئی اور اللہ ہی کے لیے چھپی باتیں آسمانوں کی اور زمین کی جتنی چھپی ہوئی چیزیں ہیں سب اللہ جانتا ہے وما امراہ اللہ کل ہل بسر تخویف ہے جی تخویف اخرویہ اور نہیں ہے قیامت کا معاملہ مگر آنکھ کے جھپکنے کی طرح بس آنکھ جھپکنے میں اس نے آ جانا ہے او ہوا اقرب یا اس سے بھی زیادہ قریب ان اللہ علاق کل شعین قدیر جملہ تالی لی علت بیان ہو رہی ہے ما قبل کی یہ قیامت کا قائم کرنا یہ اللہ پر کوئی مشکل نہیں ہے کیوں اس لیے کہ وہ ہر چیز پر کیا ہے قادر واللہ و من اخرجہ کم مہات چھٹی عقلی دلیل جی بیا انعامات چھٹی عقلی دلیل اور اللہ نے نکالا تمہیں ممبتو نے ام کم تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے یعنی تم پیدا ہوئے لاتالمون شی تم کچھ نہیں جانتے تھے نہ پہچان تھی نہ بول سکتے تھے نہ سمجھ سکتے تھے کچھ بھی نہیں جانتے تھے وہ جو پھر اللہ نے دیے تمہیں کان وبسار اور آنکھیں وفیدا اور دل لا اللہ تشکرون تاکہ تم شکر کرو اور شرک نہ کرو میری نعمتوں کو صحیح استعمال کرو ان آنکھوں کو کانوں کو سوچ کو کون سی آیت ہے جی سورت ناہل کی اٹھتر آیت نمبر اٹھتر ہے جی سورت ان جن آپ آپ کے پاس قرآن کھلے ہوئے ہیں ہمیں آن لائن سن رہے ہیں وہ اسے نوٹ کریں جی کس سے کہانیاں سنانے کا ہمارے ملک میں بڑا رواج ہے فیشن ہے فیشن لوگ بھی خوش ہوتے ہیں بھائی کس سنائیں لوگ کہانیاں سنائیں بس بزرگوں کی نظر کرم ہو جائے اور ہم جنت میں پہنچ جائیں جو مرضی کرتے رہیں نماز پڑھیں نہ پڑھیں روزہ رکھیں نہ رکھیں پھر وہ کہانیاں گھڑتے ہیں اور لوگوں کو سناتے رہتے ہیں شیخ ابد القادر جی نے تین مہینے کچھ نہیں کھایا جی فلاں بزرگ نے چالیس سال عشا کے وضو سے صبح کی نماز پڑی جس صحابی نے کہا تھا میں رات کو سوؤں گا نہیں ساری رات جاگوں گا نبی پاک نے اس کو کیا کہا تھا کتنے ناراض ہوئے تھے آپ وہ جو کہانیاں بنائی جاتی ہیں نا جی ان میں ایک کہانی حضرت شیخ عبد القادر جی لانی رحمت اللہ علیہ کے متعلق گھڑی گئی کہ وہ جب پیدا ہوئے تھے نا تو آدھے قرآن کے حافظ تھے کیسے ان کی ماں حافظہ تھی تو وہ قرآن پڑھتی تھی تو یہ پیٹ میں قرآن سنتے رہتے تھے تو آدھا قرآن انہیں حفظ ہو کے اب لوگوں کو سنایا جائے دیں سبحان اللہ جیشا یہ ایت پڑھو ہم نے تمہیں ماؤں کے پیٹوں سے نکالا لاتالم شی تم کچھ نہیں جانتے تھے یہ قرآن ہے لیکن لوگوں نے قرآن نہیں دیکھنا یہ ایسے بدکسمت لوگ ہیں قرآن نہیں دیکھنا اس طرف نہیں آنا جھوٹے واقعات جھوٹی کہانیاں کس سے وہ بڑے شوق سے سننے اللہ کہتے ہیں ہم نے ماؤں کے پیٹوں سے نکالا تم کچھ نہیں جانتے تھے الم یرو الت کیا وہ نہیں دیکھتے التر اڑتے پرندوں کی طرف مسخرات جو متی ہیں حکم کے بندھے ہوئے فی جب و سما آسمان کی فضا میں پرندے اڑ رہے ہیں مایوم سے کو ہن اللہ انہیں تھام کے نہیں رکھا مگر اللہ نے وہ جو اڑ رہے ہیں انہیں تھاما ہوا ہے اللہ نے ان فی عالیہ کا بے شک اس میں البتہ بڑی ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین یقین لاتے ہیں واللہ جعل ہو جال بیوتکم سکانا کیسی کیسی اللہ نے باتیں قرآن میں بیان کر دی ہیں اپنی نعمتوں کے سلسلے میں آپ ذرا یہ نعمت دیکھیں جی اور اللہ نے بنایا تمہارے لیے من بیوتکم تمہارے گھروں کو سکانن سکون کی جگہ تمہارے گھر جو ہیں یہ تمہارے لیے سکون کی جگہ ہیں تو جو لوگ سفر میں رہتے ہیں طالب علم میں یا اور لوگ بھی سفر میں رہتے ہیں باہر جتنا اچھا کمرہ ہو ایئر کنڈیشن ہو ہوٹل میں کمرہ ہو جو سکون کی نیند گھر کی خالی چارپائی پہ آتی ہے جو سین میں یا برامدے میں رکھی ہوئی ہو وہ کہیں بھی نصیب ہو نہیں ہوتی اللہ نے اس کو بھی ذکر کیا اس نعمت کو بھی ذکر کر دی اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا وجہ اللہ کو منجلود دل اور بنائے تمہارے لیے جانوروں کے چمروں سے بجوتن گھر خیمے خیمے تستخ تم انہیں ہلکا پھلکا سمجھتے ہو یوما زانے کو کوچ کے دن وہ یوما اکامت اور قیام کے دن خیمے چمڑے کا خیمہ بنا ہوا ہے یہاں لگا لیا پھر جب کوچ کرنی ہے اکھاڑ کے سواری پہ رکھا لے گئے اللہ نے جانوروں کے چمڑوں سے تمہارے لیے خیمے بنائے وَمِنْ اسوافیا اور ان جانوروں کی اون سے اصواف اون یہ کس کی ہوتی ہے جی بھیڑیں واہ اور ان کی پشم سے یہ کس کی ہوتی ہے جی اونٹ و شا اور ان کے بالوں سے یہ کس کے ہوتے ہیں جی بکری کے بھیڑ اونٹ بکری ان کے چم ان کے بال پشم اون اس سے بنائے تمہارے لیے اثاثن کئی سامان گھریلو سامان کمبل نمدے گدے کوٹ یہ چیز اسی سے بن رہی ہیں وہ متان اور نفع حاصل کرنے کی چیزیں الہین ایک وقت مقرر تک و اللہ ہو جا کم مما اور اللہ نے بنایا تمہارے لیے ان چیزوں کے جن کو اللہ نے پیدا کیا ضلال سائے درخت ہو گئے پہاڑ ہو گئے پلیں ہو گئی ان کے سائے بنا دیے تمہارے اس کو بھی نعمت میں گنا جی تمہارے آرام کے لیے ان چیزوں کے سائے بنائے جو اس نے پیدا کی ہیں بنائی ہیں وجال کو منل جی بالے اکنانا اور اس نے بنائے تمہارے لیے پہاڑوں میں اکنانن پنا گائے چھپنے کی جگہ پہاڑ میں سفر کر رہے ہو آندھی آ گئی بارش آ گئی تو جگہ جگہ گاریں بنائی تاکہ مسافر اس میں چھپ جائیں آرام کریں وجا لَكُمْ سرابیل اور بنائے تمہارے لیے سرابیل کرتے لباس تقی کم الحرا جو بچاتے ہیں تمہیں گرمی سے ایسا لباس بھی جیسے سوتی لباس ہے سوتی لباس وہ پیدا کی چیزیں دھاگا روئی اون جو تمہیں گرمی سے بچاتے سردیوں کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ یہ پہلے رکو میں ہو چکا ہے دی فون پڑھ چکے ہو نا سردیوں کا لباس کا ذکر پہلے پہلے رکو میں اللہ کر چکے ہیں ابتدا صورت میں کہ سردی سردی سے بچاؤ کا لباس ہم نے بنایا اس لیے یہاں گرمی کا ذکر کیا وہ شرابیلا اور بنائے ایسے کرتے تقیقم باسکم جو بچاتے ہیں تمہیں تمہاری لڑائی کے وقت یہ کرتے کون سے ہیں جی زرے لوہے کی زریں جو مجاہد لوگ کپڑے کے نیچے پہن لیتے ہیں تاکہ کوئی تلوار چلائے تو تلوار جسم پر اثر نہ کرے کزال کا یوتم نعمت یوں اللہ اپنی نعمت تم پر پوری کرتا ہے لال کم تسل تاکہ تم فرما بردار بنو اور شرک نہ کرو فین طول متعلق ہے بدلائل مذکورہ جتنے دلیلیں گزری ہیں جی ان سے متعلق ہے دلائل بیان ہو گئے جی اللہ کہتے ہیں اب بھی نہیں نہ مانتے فَإِن طول پھر اگر وہ منہ مو موڑیں اراض کریں تو اس کی جزا معذوف ہے جی افل فا لو فائن نامہ بلا اس کے قائم مقام ہے اگر اب بھی اتنی دلیلیں سننے کے بعد اور اتنی مثالیں سننے کے بعد پھر بھی شرک سے باز نہیں آتے تو ان پر توف ہے میرے پیغمبر آپ کا کوئی قصور نہیں فائن نامہ علیکل بلاگ آپ کے ذمے ہے پہنچانا کھول کے سو آپ نے پہنچا دیا یارفون ان مطلح یہ جو انکار کر رہے ہیں بات کو نہیں مان رہے ہیں یہ عدم معرفت کی وجہ سے نہیں ہیں اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ جانتے نہیں نہ نا نا یار نعمت اللہ جانتے ہیں اللہ کی نعمت کو جاننے کا کیا مطلب ہے یوکر جی؟ رونا بھی انہا من اندی ہی یعنی اقرار کرتے ہیں کہ یہ نعمت اللہ کی طرف سے ہے جیسے مشرقین مکہ کہتے تھے کہ ہمارا خالق مالک رازق بارش برسانے والا اللہ ہے سما یون کے پھر اس کا انکار کرتے ہیں بے عبادت غری و یقولون اور کہتے ہیں ہاؤ اولائے شفاؤ لائے ان یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں یہ ہے انکار جی وہ اکثر وہ ملک اور ان میں سے اکثر نہ شکریں وج امانا باسو منکل نے امت ان شہیدہ تخویف جی جس دن ہم کھڑا کریں گے ہر امت میں سے شہیداً ایک گواہ شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ نے میں نہ کیا شہیداً ایک بتانے والا وہ اس امت کا نبی ہوگا جی جو اس بات کی گواہی دے گا کہ میں نے ان تک رب کا پیغام پہنچا دیا تھا وہ دن آنے والا ہے سملا یوزنو لذین کا فرو پھر نئی اجازت دی جائے گی کافروں کو بولنے کی کہ کوئی عذر پیش کریں نہیں اجازت دی جائے گی ولاحم یستا تبون اور نہ ان سے توبہ مانگی جائے گی لا یت لوبو من کہ اب رجوع کر لو توبہ کر لو معافی مانگ لو نہ وائزار الزین ظالم الزاب اور جب دیکھیں گے ظالم عذاب کو تو نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے ولا ہم یون اور ان کو مہلت بھی نہیں دی جائے گی یہ جو تقویف ہے نا جی اس میں تین امور کا ذکر ہے جی پہلا امر کیا ہے بولنے کی اجازت نہیں ہوگی عذر نہیں پیش کر سکیں گے کہ مولا غلطی ہو گئی ہے معاف کر دے قصور کی ہے ہم نے اس کی اجازت نہیں دی جائے گی وائزار الزیناش رکھوں امرے دوم امرے دوم کیا ہے ان کے معبود ان سے الگ ہو جائیں گے اور جب دیکھیں گے شرک کرنے والے شرکا آہم اپنے شریکوں کو یہ بزرگان دین ہیں جی ظاہر بات ہے بت تو نہیں ہو سکتے کہ بتوں نے میدان معاشر میں آنا ہے اور انہوں نے بتوں کو دیکھنا ہے اس سے مراد جن جن بزرگوں کی پوجا پاٹ کی گئی یہ مشرق لوگ انہیں قیامت کے دن دیکھیں گے کالو تو کہیں گے ربنا اے ہمارے رب ہاؤ شرکاؤنا یہ ہیں ہمارے شریک الزین کنا ندو مندونک جن کو ہم تیرے سوا پکارا کرتے تھے عبادت نہ پکار مسائب میں دکھوں میں تکلیفوں میں حاجات میں ان کے نام کے وظیفے پڑھتے انہیں ہم پکارا کرتے تھے یہ ہیں ملک وہ بزرگ ڈالیں گے ان کی طرف بات کو ان کوملا بون کہ تم جھوٹو وہ شریک ڈالیں گے ان کی طرف بات کو کہ تم نے ہمیں کوئی نہیں پکارا تم جھوٹے ہو آپ نے صورت آکاف میں پڑھا وہاں وہم اندواہم غافلون ویزا ہوشر نا سانو لحم آدان و کانو بے عبادت ہم کافری ان کنا ان فلی وہ بزرگ انکار کریں گے تم جھوٹ بولتے ہو وہ إِلَى اللہ اور یہ مشرق لوگ شرک کرنے والے جب معبودوں نے جھٹلا دیا تو یہ ڈالیں گے اللہ کی طرف اس دن اسلم آجزی سر جھکائیں گے وزل ان کا نو گم ہو جائیں گے ان سے جو کچھ وہ جھوٹ گھڑا کرتے تھے سب گم ہو جائیں گے یہ ہمیں چھڑا کے لے جائیں گے یہ ہمیں بچا کے لے جائیں گے ان کی بات اللہ نہیں موڑتا یہ ساری باتیں اس دن ختم ہو جائیں گے اللہ زینہ کا فرو یہ بھی تخویف ہے جن لوگوں نے کفر کیا وہ سدو ان سبیل اللہ اور اللہ کے رستے سے لوگوں کو روکا زدناہم عذاباً ہوم العذاب ہم بڑھا دیں گے ان کو عذاب پر عذاب بے ماقانویفسون اس لیے کہ وہ فسادی تھے ضد نہ ہو مذابن عذابن بے کفرم و عذابن بے صدہ انصبی اللہ ایک عذاب اس لیے دیں گے کہ انہوں نے کفر کیا اور ایک عذاب اس لیے دیں گے کہ انہوں نے دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا حضرت نیلوی صاحب رحمت اللہ علیہ زدناہم عذاباً فوق العذاب کا میں کرتے ہیں عذاب بڑھاتے ہی چلے جائیں گے اس میں کمی نہیں آنے دیں گے ویومان نباسفی کل امت ان شہید انہ ان فسم جی اعادہ بو احد یہ ایت پہلے گزر چکی ہے ویوما نباسمن کل امت ان شہیدا اس کا ادا کیا یہ اللہ اعادہ کیوں کرتے ہیں جی شعیب تس کیوں کرتے ہیں اللہ اعادہ ہاں کسی چیز کو اللہ بڑھانا چاہتے ہیں جو پہلی آیت میں وہ چیز بیان نہیں کی کوئی چیز اللہ بڑھانا چاہتے ہیں تو اللہ اس آیت کو بھی دوہرا دیتے ہیں یہاں کیا چیز بڑھائی مین انفوسم یہ بڑھانی تھی نا وجین بک شہیدن اللہ اولا اللہ نے پوری عید دورا دی جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں سے ایک بتانے والا علیہم ان پر من انفوسم انہی میں سے یعنی نبی وقت کا نبی جو گواہی دے گا کہ میں نے تبلیغ کی تھی اور میں نے اللہ کی بات ان تک پہنچائی تھی وجینہ بک شہیدن اللہ اولا اور اے میرے پیارے پیغمبر اللہ تجھے ان پر لائے گا شہیدن بتانے والا گواہ یہی ہا اولائے سے لوگوں کو دھوکہ لگ گیا لوگوں نے شہیدن کا میں گواہ کیا ہا الا سے پوری امت مراد لے لی تو کہا بھائی گواہ تو وہ ہوتا ہے جو موقع پہ موجود ہو تو پھر آپ کیسے گواہی دیں گے اگر آپ ہر جگہ حاضر ناظر نہ ہوں تو یہ عقلی ڈھکوسلا ہے انہوں نے چلایا ہم کہتے ہیں کہ جس ہستی پر قرآن اترا تھا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحیح تفسیر کر سکتے ہیں نا ان سے پوچھو انہوں نے کیا تفسیر کی ہے وہ جب خود تفسیر کر رہے ہیں تو پھر عقل اس کے مقابلے میں چلانی یہ تو بڑی جرت کا کام ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی کہتے ہیں کہ میں نے یہ ایتیں پڑھی تھیں نبی پاک نے مجھے کہا تھا قرآن سنا مجھے تو میں نے سنایا تو میں نے یہ ایتیں پڑھی مسلم کی عدیث ہے جب میں یہاں پہنچا و جی نابی کا شہید ان ہاولا ان پر تو آپ نے فرمایا اکولو کما کال البدال ای سبنو مریم میں وہی بات کہوں گا جو مجھ سے پہلے میرے بھائی عسا بیٹے مریم نے کہی ہوگی میں وہی بات قیامت آمد کے دن کہوں گا وہ کن تو کیسے ہے جی ہاں ماں تو فی ہم جب تک میں ان کے اندر رہا اس وقت کا تو مجھے پتا ہے فلما توفیتنی اور جب تو نے مجھے اپنے پاس بلا لیا کونتا انتر رقیب بالئی ہم اس کے بعد کا مجھے کوئی پتا نہیں اس کے بعد کا نگے بان تی تو پھر ہاؤ لائے سے کون مراد ہوئی پوری امت مراد ہوئی نہ اس وقت کے لوگ مراد ہو یہ کس نے تفصیر کی خود حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تفصیر کے مقابلے میں عقل چلانا بڑی جرت کا کام ہے جی وہ نزلہ کتاب دلیل وہی جی اور ہم نے اتاری ہے تجھ پر کتاب بیانل کل جو مفصل بیان ہے ہر چیز کا یہ میں کئی دفعہ آپ کو کہہ چکا ہوں کل استغراقی نہیں کد یا کل بانا باز کبھی کبھی کل کا لفظ باز کے معنی میں آتا ہے ملکہ بلکیس کو کہا گیا وہ اوتیت من کل اسے ہر چیز دی گئی تھی اسے سلیمان کا تخت بھی دیا گیا تھا اسے نبوت بھی ملی تھی اسے رسالت بھی ملی تھی اسے مردانہ خصوصیات بھی مل گئی تھی تو وہاں کل کا کیا میں نے حکومت چلانے کے لیے جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ دی گئی تو کل استغراقی یہاں بھی نہیں ہے مدارک نے لکھا خازن نے لکھا لے کل اے من امورین دین کے امور اور ہدایت ہے اور رحمت اور خوشخبری مسلمانوں کے لیے ان اللہ یا مربل ادل ولسان وہی تائز القربا وہی انہان الفاشا و المنکر کیا مقام ہے جی تفصیر میں مولنا حسین علی کا جی بندہ حیران ہو جاتا ہم اسے پڑھ کے حیران ہوتے ہیں جس بندے نے سب سے پہلے اس کو بیان کیا یہ کیا شروع ہو گیا ہے پیچھے توحید کا ذکر ہے تخویف خروی ہے قیامت کا ذکر ہے قرآن اتارا رحمت ہے اچانک کہتے ہیں بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا نیکی کرنے کا قریبیوں کو عطا کرنے کا اس کا تو کوئی جوڑ نہیں مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چونکہ اس صورت میں عذاب الہی کا ذکر ہے سات سالوں کے لیے مشرقین مکہ پہ کہت والا عذاب مسلط ہو رہا ہے تو یہ دفعیہ عذاب کے لیے امورے سلاس ہیں تین امر ہیں تین کس کے لیے اس عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو پھر تین کام کرو پہلا کام کیا ہے شرک نہ کرو اس کو بیان کر دیا پیچھے ساری صورت میں یہی بیان ہے شرک نہ کرو دوسرا کیا کام ہے احسان کرو لوگوں کے ساتھ نیکی کرو احسان کرو تیسرا کیا ہے ظلم نہ کرو اسے کیا کہتے ہیں دفیہ عذاب کے لیے امورے سلاسہ اس عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو یہ کام کرو بے شک اللہ حکم دیتا ہے بلادل انصاف کا لگ بھی میں نہ ہوتا جی برابر کرنا کال ابن عباس العدل شہادت اللہ الا اللہ کرتبی نے نقل کی تو عدل سے مراد تو ہی دو یا ہر معاملے میں عدل کرنا انصاف کرنا ول اور اللہ حکم دیتا ہے بھلائی کرنے کا اچھا کرنا وہی تائز القربا اور اللہ حکم دیتا ہے قریبی رشتے داروں کو دینے کا جو قریبی رشتے دار ہیں غریب ہیں ان پر خرچ کرو وہ انل فاشا اے کر اور روکتا ہے انل فاشا بے حیائی سے فاشا جس کی برائی ہر شخص پہ واضح ہو المنکر جس کے حرام اور ناجائز ہونے پر شریعت کا اتفاق ہو الباغی سرکشی زیادتی ظلم بے حیائی کے کام نہ کرو منکر نا پسندیدہ کام نہ معقول کام <سؤال> گنا ولبا سرکشی یا ایز وکم تذکرون تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو و اوفوب یا اذا ازا تم اور پورے کرو اللہ کے وعدے کو پورا کرو اقرار اللہ کا ازا آہت تم جب تم آپس میں عہدو اقرار کرو اللہ کو اس پہ گواہ بناؤ آپس میں کوئی عید کیا اقرار کیا اللہ کو اس پر گواہ بنایا پھر اس عد کو پورا کرو کیوں عد کو پورا نہ کرنا ظلم ہے اور ظلم عذاب کا سبب ہے مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں اوفو بہاد اللہ سے مراد ایمان اور اسلام والا عہد ہے وہ آپس کا عہد و اقرار نہیں وہ بھی ضمن ہے لیکن جو ایک کافر آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے یا ایک مومن کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ بالغ ہوتا ہے تو وہ کلمہ پڑھ کے یہ عید کرتا ہے کہ میں تیرے اور تیرے نبی کے حکموں کے مطابق چلوں گا اللہ کہتے ہیں یہ جو وعدہ تم نے کر رکھا ہے نا اسلام قبول کرتے ہوئے اس وعدے کو کیا کرو پورا کرو ولا تن کزل <الْأَيْمَان> اور قسموں کو مت توڑو بعد دیہا بعد پختہ کرنے کے کوئی قسم اٹھاؤ پوری کرو وقت جال تم اللہ علیہ کم حالانکہ تم بنا چکے ہو اللہ کو اپنے اوپر زامن جب تم نے اللہ کے نام کی قسم کھائی اللہ کو زامن بنایا تو پھر اسے پورا کرو نا ان اللہ یا لو بے شک اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو قسم توڑنے میں ولا تک نقزے عہد کی اللہ ایک مثال دینے لگے عہد کو توڑنا اس کی اللہ ایک مثال دینے لگی مت ہو وہ اس عورت کی طرح مت بنو اس عورت کی طرح نقضت غزلہ جس نے توڑ دیا غزلہ اپنا سوت دھاگا ممباد کوتن بعد کاتنے کے سارا دن چرخے پہ کاتی رہی اور جب وہ دھاگا پورا بن گیا تو شام کے ٹائم اسے توڑ دیا اس احمق عورت نے تم اس طرح نہ بنو کہ ایک عید اور اقرار جو تم نے کیا ہے پھر اس کو تم توڑ دو تب تکون کہ تم بناؤ اپنی قسموں کو دخل بینکن ایک دوسرے کو فریب دینے کا ذریعہ انتکون امتن تاکہ اس طرح ہو جائے ایک گروہ ہی اربع من امتن زیادہ فائدہ اٹھانے والا دوسرے گروہ سے اس طرح نہ کرو اس طرح ایت کو مت توڑو یعنی جب تم نے کسی سے عید باندھا پھر تم نے سمجھا کہ مال میں تعداد میں طاقت میں تم ان سے زیادہ ہو گئے ہو تو کثرت کے گمان میں کسرت کے گھمنڈ میں حلف اور معاہدے کو نہ توڑو کہ دوسرا گروہ کمزور ہو گیا ہے مالی لحاظ سے تعداد کے لحاظ سے مسلمانوں کو اس اخلاقی پستی سے روکا گیا اس لیے کہ جاہلیت میں یہ لوگ کیا کرتے تھے معاہدہ کیا پھر جب ضرورت نہ رہی توڑ دیا فرمایا یہ اخلاقی پستی ہے مال آ گیا دولت آ گئی قوت آ گئی اس معاہدے کو توڑ کے رکھ دیا تم نے اس لیے کہ وہ کمزور ہو گئے نہ ایسا نہ کرو انما یبلوکم اللہ بہی بے شک اللہ تمہیں آزماتا ہے بہی اس مال کے ذریعے کبھی مال زیادہ دے دیا اس مال کے ذریعے آزمائش کرتا ہے یا بھی بل امرے ون نہی حکم دے کے اور کسی کام سے روک کے اللہ تمہیں آزماتا ہے اور آگے کھول دے گا تمہارے لیے قیامت کے دن جس بات میں تم اختلاف کر رہے ہو ولاشا اللہ متم واحدہ اگر اللہ چاہتا بنا دیتا تم کو ایک جماعت کیا میں نے اس کے آگے کیا لفظ ہوگا جی ولا کن اگر جبری ایمان مقصود ہوتا تو کوئی بھی کافر نہ ہوتا لیکن آزمائش مقصود ہے ولاکن یوزلو میشا لیکن اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے یہ می اشا کون ہے معاند زدی ویادی می اشا ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے یہ می اشا کون ہے منیب ولا تس تم سے پوچھا جائے گا اما کن تم تامل جو تم عمل کرتے تھے ولا تخذو ایمان کم اے آد جی؟ اسی بات کا یادہ کیا کیوں کیا فتض اللہ قدامن بادہ زیادہ کرنے کے لیے نہ بناؤ اپنی قسموں کو ایک دوسرے کو فریب دینے کا ذریعہ عید شکنی نہ کرو معاہدے نہ توڑو قسمیں نہ توڑو ایسا نہ کرو ورنہ فتض قدم ان بادہ تمہاری اس عید شکنی کو دیکھ کے تمہاری اس اخلاقی پستی کو دیکھ کے تزل و قدم ڈگ جائیں گے پھسل جائیں گے قدم بعد جم جانے کے کس سے پھسل جائیں گے اسلام سے جو نئے نئے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں جب تمہاری یہ اخلاقی پستی دیکھیں گے عید شکنی دیکھیں گے تو وہ کہیں گے ساڈی تا اسلام تو توبا جی تو تم ذریعہ بنو گے لوگوں کو اسلام سے ہٹانے کا لہذا عید شکنی نہ کرو و تضو اور تم چکھو سزا بے ماں تم کہ تم ماں ہوئے بوجہ عید ان سبیل اللہ اللہ کے رستے سے تمہارے اس حرکت کی وجہ سے کئی لوگ اسلام کے قریب نہیں آ رہے ہیں تمہاری یہ اخلاقی پستی دیکھ کر عید شکنی دیکھ کر تو پھر اللہ تمہیں سزا نہیں دے گا ولا کو عذاب عظیم تمہار لیے ہوگا عزاب عظیم ولا تشتروب اللہ مت لو اللہ کے عید کے بدلے میں عید اسلام مرادج سمنن کلیلن تھوڑے پیسے مشرقین کے مال و دولت کو دیکھ کر اپنے عید کو نہ توڑو عید اسلام والا اس سے نہ پھرو پیسوں کے لالچ میں کیوں ان دلہ ہوا خیر الکھوں جو چیز اللہ کے پاس ہے نا وہ تمہارے لیے بہتر ہے ان کن تم تالمون اگر تم جانتے ہو اللہ کے پاس کیا ہے جزا بدلا جنت وہ بہتر ہے ما کم یا جو تمہارے پاس ہے نا وہ ختم ہو جائے گا اور وہ مائند اللہ باق اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے والانزی اللہ زی اور ہم ضرور دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا ثابت قدم رہے اجرہم ان کا اجر بے آسان ماکانو یا ملون ان کے اچھے اچھے عملوں کا عامل سال من زکارن جو مومن مرد یا مومنہ عورت عہد اسلام پر قائم رہے ان کے لیے بشارت ہے جی انہوں نے عہد نہیں توڑا دنیا کی لالچ میں ڈر خوف پکے رہے من حاملہ سالین جس نے عمل کیے نیک من ذکرن مرد ہو او انسا یا عورت ہو وہ مومن شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو آمالے کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے جی فل انوہ یو ہم اسے عطا کریں گے حیاتن طیبہ پاکیزہ زندگی رول مانی نے کہا حیاتن طیبہ الحیات التی تکون فی الجنہ اس سے مراد جنت والی زندگی حضرت نیلوی صاحب نے اس کا معنی کیا تسکین قلب پاکیزہ زندگی تسکین قلب کچھ لمانے کا استقامت الدین ہم عطا کریں گے انہیں پاکیزہ زندگی حیاتن طیبہ اے حلاوت العبادت عبادت کرنے کا مزہ یہ اصل چیز ہے کہ عبادت میں لطف آئے نماز میں نوافل میں تلاوت میں ذکر میں حلاوت العبادت اور ہم دیں گے ان کو ان کا اجر ان کے اچھے اچھے کاموں کا فیضا کرات القرآن یہ متعلق ہے دلیل وہی کے ساتھ نزلنا نا علی کل کتاب حضرت نیلوی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ماں قبل کے ساتھ ربت لگایا جن اچھے اچھے کاموں کا ہم انہیں بدلا دیں گے ان اچھے کاموں میں قرآن کی تلاوت اچھا عمل ہے جس میں شیطانی وسوسوں کا بڑا امکان ہے کہ شیطان سے ڈالے گا جب آپ قرآن پڑھیں گے تو شیطان اس میں وسو سے ڈالے گا تو کیا اس کا علاج کیا ہے فیضا کرا القرآن اور جب تو پڑھے قرآن فستاز بلا تو پناہ مانگ اللہ کی شیطان مردود سے یعنی قرآن پڑھنے سے پہلے پڑھنا آؤز بلاہ من شیتان الرجی انہ سل سلطان یقیناً اس شیطان کا کوئی غلبہ نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں انما سلطانو اس کا زور تو ان لوگوں پہ چلتا ہے یا جو اس کو دوست بناتے ہیں مشرق کافر ولزین ہوں بھی ہی اور اس کا زور ان لوگوں پہ چلتا ہے جو اس کی وجہ سے مشرق ہیں بے سبابی ایمن اجلی یعنی انہیں شرک کی شرک کی طرف وہی مائل کرتا ہے وہی ابھارتا ہے ویدا بدلنا آیتن شیطانی وسوسوں سے بچنا چاہتے ہو تو قرآن پڑھنے سے پہلے آؤز بلّا پڑھو شیطانی وسوسوں میں سے ایک وسوسہ یہ بھی ہے حضرت نیلوی صاحب میں نہ کرتے ہیں جی شیطانی وسوسوں میں سے ایک وسوسہ یہ بھی ہے جو شیطان اس وقت ڈالتا ہے جب ہم ایک حکم کے بعد دوسرا حکم اتارتے ہیں یہ شکو ہے جی یا سوال مقدر کا جواب ہے جی پہلے ہفتے کے دن کی تعظیم تھی پھر جمعے کی کیوں ہو گئی جی یہودیوں پر کئی چیزیں حرام تھیں قرآن نے انہیں حلال کہہ دیا اس کا جواب دیا جی اور جب ہم بدل دیتے ہیں ایک حکم کو دوسرے حکم کی جگہ پہلے ہفتے کی تعظیم پھر جمعہ ان کے زمانے میں مالے غنیمت ان پر حلال نہیں اب حلال وہاں کپڑے پہ پلیدی لگ جائے دھونے سے پاک نہیں ہوگا کاٹ دو اب دھونے سے پاک ہو جائے گا یہ جب ہم بدلتے ہیں حکم جب ہم بدل دیتے ہیں ایک حکم دوسرے حکم کی جگہ و اللہ عالم امایو اور اللہ بہتر جانتا ہے جو وہ اتارتا ہے یعنی آیت بدلنے کی حکمت اللہ بہتر جانتا ہے کہ پہلے وہ حکم تھا اب یہ دینا ہے کالو تو کافر لوگ کہتے ہیں انما انتم مفتر تو تو مفتری ہے افطرا کرنے والا گڑنے والا خود بناتا ہے بل اکثر لا یا لمون جملہ بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے حضرت نیلوی صاحب رحمت اللہ لکھتے ہیں وقت کی مسئلے کو نہیں جانتے اللہ وقت کی مسئلے کو جانتا ہے کہ پہلے کیا حکم دینا تھا اب کیا حکم دینا ہے جس طرح ڈاکٹر نسخہ لکھتا ہے تو تین دنوں کے بعد وہ نسخہ تبدیل کر دیتا ہے تو ڈاکٹر کے علم میں ہوتا ہے کہ تین دنوں کے بعد میں نے بدلنا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کیوں پہلے جب نسخہ لکھا مریض کی حالت اور تھی تین دنوں کے بعد اس کی حالت اور ہو گئی تو ڈاکٹر نسخہ بدل دیا کول نزل روحل قدوس جواب شکوا یہ قرآن افترا نہیں ہے یہ میرے نبی نے خود نہیں بنایا میرے پیغمبر کہ اسے تو اتارا ہے جبریل امین نے تیرے رب کی طرف سے بالحق ساتھ حق کے لیے سبت تا تاکہ یہ کلام مومنوں کو ثابت قدم رکھے اور یہ ہدایت بھی ہے اور خوشخبری بھی مسلمانوں کے لیے والا کا دوسرا سوال جی شکوہ بھی ہے شیطان کے وسوسوں میں سے ایک وسوسہ یہ بھی ہے مکے میں ایک لوہار تھا لوہار کہتے ہیں رومی تھا رومی اہل علم آدمی تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس کبھی جایا کرتے تھے بیٹھ جاتے تھے تو جس طرح مخالفین ہوتے ہیں بکواس کرنے تو مخالفین نے پروپیگنڈا کیا کہ یہ اس لوہار سے پڑھ کے آتا ہے وہ لوہار اسے پڑھاتا ہے یہ ہمیں آ کے سنا دیتا ہے وہ کون تھا رومی اللہ نے کتنا خوبصورت جواب دیا والد نالم اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں ان یقولون کہ وہ بکواس کرتے ہیں انما یو الم بشرن کے سکھاتا ہے اس محمد کو کوئی آدمی یہ کسی سے سیکھ کے آتا ہے لسان اللہ جواب شکواجی جی پاگلو پاگل ہو گئے ہو زبان اس آدمی کی جس کی طرف وہ نسبت کرتے ہیں آجمیون اجمی ہیں وہ تو عربی نہیں ہیں جس کی طرف تم نسبت کر رہے ہو وہ تو اجمی ہیں وہ لسان عربی مبین اور یہ قرآن تو زبان ہے عربی واضح تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اجمی آدمی اس کو سکھا رہا ہے عربی ان لذین المین بے آیات اللہ یہ تخویف اخربی ہے جی بے شک جو لوگ نہیں ایمان لاتے اللہ کی آیات کے ساتھ یعنی اس پر اعتراض کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا باوجہ مہر جب باری ولحم اذاب علیم اور ان کے لیے عذاب دردناک ہے اناما یفتر ان بے شک جھوٹ گھڑتے ہیں جھوٹ تراشتے ہیں جھوٹ وہی لوگ جو اللہ کی ایتوں کے ساتھ ایمان نہیں رکھتے میرے نبی نے کیوں جھوٹ بولنا تھا جھوٹ تو بے ایمان لوگ بولتے ہیں باؤلائے کوحم القاض بون اور وہ جھوٹے ہیں من کا فرہ اللہ یہ متعلق ہے جی اوفو بیاہد اللہ کے اور تخویف اخرویہ بھی ہے جی کیا تھا جی اللہ کا عید کیا کرو پورا کرو ایس سے مراد کیا تھا جی عید اسلام پیسوں کی لالچ میں ڈر کی وجہ سے عہد اسلام سے رو گردانی نہ کرو چھوڑو نہیں تو تخویف اخروی ہے اخرویہ ان لوگوں کے لیے جو اس عہد اسلام کو ختم کر دیتے ہیں دوبارہ کافر ہو گئے من کافرہ باللہ جس نے کفر کیا اللہ کے ساتھ ممباد ایمانی ایمان لانے کے بعد کلما پڑھنے کے بعد پھر کفر کی طرف چلا گیا درمیان میں اللہ نے ایک بندے کو مستثنا کیا جی اللہ من اکوریا مگر وہ آدمی اکوریہ جس پہ زبردستی کی گئی کافروں کے ملک میں ہے کافروں کے شہر میں ہے کافروں کے محلے میں ہے انہوں نے زبردستی کی مار دیں گے قتل کر دیں گے وہ کلب ہو مطمئن ایمان اور دل اس کا مطمئن ہے ایمان پر شرا صدر ہے اسلام سچا مذہب ہے اور وہاں کفار کے دباؤ کی وجہ سے کل میں کفر کہہ دیا اس پر یہ سزا نہیں ہے جی جو اللہ سزا بیان کرنے ہیں سزا کس پر ہے جو اپنی مرضی سے لالچ میں آ کے ایمان کو چھوڑ دیتا ہے ولا من شراب بالکفر صدرن لیکن وہ شخص کہ کھل جائے کفر کے ساتھ اس کا سینہ یعنی کفر کو صحیح سمجھ کے اختیار کرے فالحم غزب من اللہ تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غزب ہے ولا عزاب نظیم اور ان کے لیے عذاب ہے بڑا زالے کا یہ غضب اور عذاب کیوں یہ اس لیے کہ انہوں نے پسند کر لیا دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں وہ اللہ اور نیز اس وجہ سے کہ اللہ نہیں ہدایت دیتا کافر قوم کو الائک الزینہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے جن کے دلوں پہ اللہ نے مور لگا دی کانوں پر مور لگا دی آنکھوں پر مور لگا دی وہ الاائے کامول اور یہی لوگ ہیں غافل اپنے آمال کے نتائج سے اپنے آمال کے نتائج سے غافل ہے لا جراما کوئی شک نہیں کہ بے شک وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں سما انبا کا بشارت لائمین الحد عہد اسلام پر قائم رہنے والوں کے لیے بشارت جی پھر بے شک تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی ممبادما فوتےنو بعد اس بات کے کہ انہیں ستایا گیا فوتے نو زولیمو سما پھر انہوں نے جہاد کیا وہ ساباروں ثابت قدم رہے ہاجرو کیا آج جی یہ سورت تو مکی ہے ہجرت مدینہ تو مراد نہیں ہو سکتی تو کچھ نے کچھ نے علما نے یہ کہا کہ یہ آیت جو ہے یہ مدنی ہے یا مراد ہجرت حبشہ ہے اور جہادو تو جہاد کا لغوی معنی مراد ہے جدوجود کرنا کوشش کرنا محنت کرنا ان ربا کا بے شک ترب ممبادیا ان سارے امتحانات کے بعد لگفور رہی بخشنے والا ہے مہربان ہے یومتا تی کلو نفسن یہ کس دن غفور رحیم ہوگا جس دن آئے گا یا ان مومنوں کو مہاجرین کو مجاہدین کو اللہ جزا دے گا کب یومتا تی کلو نفسن جس دن آئے گا ہر آدمی تجا دے لو جھگڑا کر رہا ہوگا ان نفس اپنے متعلق یعنی اپنی نجات کے لیے یا اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے وہ توفا کلو نفسن اور پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا عمل کیا وہ حملہ یعلم اور ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا وزرا بل مثلاً کریتن متعلق ہے اتا امر اللہ فلا تستا جلو کے وہ جو کہا تھا اللہ کا حکم آ جلدی نہ مچاؤ اسی کو بیان کیا جا رہا ہے وہ امر اللہ کیا ہے زرب بمانا جالا کر دیا اللہ نے مثلاً ابرت جائے ابرت کریتن ایک بستی کو ہم نے مثلاً کا میں عبرت کر لیا جی یا بیان کی اللہ نے مثال ایک بستی کی نت آمن جو تھی بے خوف یعنی وہاں کے رہنے والے بے خوف تھے مطمئنتا امن سے رہ رہے تھے چین سے رہ رہے تھے کوئی خطرات نہیں تھے رز یا تی چلا آتا تھا اس کا رزق روزی دن باف فراغت من کل مکان ہر جگہ سے اناج آ رہا ہے پھل لا رہے ہیں مختلف علاقوں کے لوگ وہاں لا رہے ہیں امن ہے اطمینان ہے کوئی جھگڑا نہیں خوف نہیں فکفرت فرت بیانو ملا پھر بستی والوں نے شکری کی اللہ کی نیمتوں کی فاضا کا اللہ اور لباس الجو الخوف پھر چکھایا ان کو اللہ نے عذاب پھر چکھایا ان کو اللہ نے بھوک کا لباس اور خوف کا لباس جس طرح لباس جسم کے ساتھ چمٹ جاتا ہے نا بھوک اور خوف اس طرح چمٹ گیا بِمَا كَانُوا نو یہ بدلہ تھا ان کے کرتوتوں کا جام رسول یہ علت عذاب ہے جی اس بستی پر یہ عذاب کیوں آیا یا آپ کہیں انعام حصی کے بعد انعام روحانی تحقیق آیا تھا ان کے پاس رسول انہی میں سے نبی پاک مرادج یہ اللہ تعزاب کی آیا تھا ان کے پاس رسول انہی میں سے فق ابو انہوں نے مسلسل اس نبی کی تقذیب کی خا ذاحم پھر پکڑ لیا ان کو عذاب نے وہم ظالمون اور وہ ظالم تھے جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ اس مستی سے مراد مکہ ایج جی اللہ نے دلائل بیان کیے توحید کے تو اللہ نے فرمایا نہیں مانو گے تو پھر عذاب سے نہیں بچ سکو گے دیکھو اللہ نے ایک بستی کو کیسے سے عبرت بنا دی مکہ مراد امن تھا اطمینان تھا روزی ہر طرف سے چلی آ رہی تھی کوئی بھوک کوئی خوف نہیں تھا اللہ کے نبی آئے ان بستی والوں نے نافرمانی کی نبی کو وہاں سے نکالا قتل کے مشرے کیے تو اللہ نے بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا مراد وہ سات سالوں کا ہے جو مکے والوں پر اللہ نے مسلط کیا تھا بھوک کی وجہ سے انہیں دھواں دھواں نظر آتا تھا اس قدر بھوک تھی باہر نکلتے تو دھواں نظر آتا مردار کھانے پر کے گند کھانے پر مجبور ہوں. یہ اس بستی کا ذکر اس عذاب کا ذکر ہے تم عذاب ہی مانگتے رہے میرے نبی کی بات کو نہ مانا لو اب عذاب آ گیا ہے بھگتو فکلو مما رضا کوم اللہ طیبہ کھاؤ اس چیز میں سے جو روزی دی ہے تم کو اللہ نے حلال پاکیزہ شکر کرو اللہ کی نعمتوں کا اگر ہو تم اس کی عبادت اسی کی عبادت کرتے کیا تعلق ہے جی پچھلی آیتوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہے مکے کا ذکر ہو رہا ہے ایک بستی کا ذکر ہو رہا ہے اس کو ہم نے عذاب میں مبتلا کیا ان کے پاس ایک رسول آیا تھا انہوں نے رسول کی تقذیب کی تھی تو ہم نے اس کے بدلے میں انہیں پکڑ لیا وہ ظالم تھے اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے حلال پاکیزہ کھایا کرو اللہ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کی قبر کو منور فرمو سمجھا قرآن جس طرح حق ہوتا ہے سمجھنے کا فرماتے ہیں سورت کے دو حصے تھے مضامین کے لحاظ سے پہلا حصہ یہاں ختم ہو گیا ہے اس میں بیان تھا نفی شرک اعتقادی اللہ کے سوا خالق مالک عالم الغیب کوئی نہیں یہاں سے صورت کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے نفی شرک فیلی خیر اللہ کے نام کی نظریں نیازیں اور اپنے معبودوں کے نام پر حلال چیزوں کو حرام ٹھہرا لینا تو یہ پہلی چیز آ جی تحریمات العباد تم جس کو چاہتے ہو کہتے ہو اس کا گوشت نہیں کھانا اس پہ بوجھ نہیں لادنا اس پر دودھ نہیں پینا یہ ہم نے بزرگوں کے نام پہ چھوڑ دیا ہے بس کھاؤ اس چیز میں سے جو روزی دی ہے تم کو اللہ نے حلال اور پاکیزہ اللہ کی نعمت کا شکر کرو اگر ہو تم خاص اسی کی عبادت کرتے انما ہر رمالی کو بے شک اللہ نے حرام کیا ہے تم پر جو تم حرام بناتے ہو نا اس کا دودھ نہیں دونا اس کو کھانا نہیں وہ حرام نہیں ہے آؤ میں تمہیں بتاؤں حرام کیا ہے ان نما ہر رما بے شک حرام کیا اللہ نے تم پر مردار یعنی جو بغیر ذبح کیے مر گیا ذبح تو کیا لیکن شریعت کے مطابق نہیں کیا وما اور خون دمے مصفو مراد ہے جو خون دھار بن کے نکلتا ہے ولہ مل خنزیر اور خنزیر کا گوشت یہ بھی حرام ہے وہ ما اور وہ چیز اوہ جس پر بلند کیا جائے نام لے غیر اللہ لے تکر بے غیر اللہ غیر اللہ غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے غیر اللہ کی خوشنوتی رضا حاصل کرنے کے لیے جس چیز پر غیر اللہ کا نام بلند کیا جائے وہ خنزیر کی طرح حرام ہے خنزیر سے بھی بڑھ کر حرام گیارہویں پیران پیر کی کونڈے امام جعفر کے یہ بکرا ہم نے ارس لگنا ہے تو فلاں قبر پہ جا کے ذبح کرنا ہے یہ ہے ماں اہل لغیر اللہ بھی حضرت صاحب کیا معنی کرتے ہیں حضرت صاحب کیا معنی کرتے ہیں ماں کا کیا معنی کرتے ہیں مولانا حسین علی نے کیا معنی کیا کلمہ مولانا حسین علی نے معنی کیا وہ کلمہ بولنا بھی حرام ہے جس کلمے کے ساتھ آواز بلند کی جائے غیر اللہ کے تقرب کے لیے اللہ اکبر میرا مریض ٹھیک ہو گیا تو میں داتا دربار پہ دیگ اتاروں گا مولنا اسی کہتے ہیں دیکھ تو رہ گئی اپنی جگہ پہ یہ کلمہ بولنا بھی کیا ہے حرام فمن استرا پھر جو آدمی لاچار ہو جائے باغ ان ظلم کرنے والا بھی نہ ہو یعنی کوئی چیز حلال نہیں ملتی یہ حرام چیزیں ملتی ہیں تو وہ کھا سکتا ہے لیکن ظلم کرنے والا نہ ہو یعنی حلال نہ جانے طالب لذت نہ ہو ولاد ان کرنے والا بھی نہ ہو ضرورت سے زیادہ نہ کھائے تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے ولا تکا تاسفو یہ مرتب ہے جی دونوں نیازات العباد تاریمات العباد پر اللہ سبیل لف نشر غیر مرتب نیازات العباد کو پہلے ذکر کریں گے اور اس کو پیچھے ذکر کریں گے اور مت بولو القاضی جھوٹ میں نہ کرو جی القاضیبا کا میں نہ پہلے کر اور مت بولو جھوٹ لیما تاسف السنا جس کے بارے تمہاری زبانیں بیان کرتی ہیں مت بولو جھوٹ جس کے بارے تمہاری زبانیں بیان کرتی ہیں حاضا ہلال یہ کیا ہے حلال ہے کیا نیازات العباد وہ ہاضا اور یہ کیا ہے حرام ہے یہ کیا البات لے تفترو اللہ ال کا زیبا تاکہ تم باندھو اللہ پہ جھوٹ بے شک جو لوگ باندھتے ہیں اللہ پہ جھوٹ لا یوفل وہ فلا نہیں پائیں گے متا ان کلیل تھوڑا سا زندگی کا کھا پی لو ایش کر لو و لم عذاب ان کے لیے عذاب دردناک ہے والینہ ہادو ہر رمنا ایک سوال کا جواب ہے جی کہ یہ چیزیں حلال تھیں تو پھر یہود پر کوئی کچھ چیزیں کیوں حرام قرار دی گئیں جی یہود پر کیوں دی گئیں اللہ نے فرم اور یہودیوں پر ہم نے حرام کر دیا تھا ما کا سسنا علئی کا وہ چیزیں جو ہم تجھے سنا چکے ہیں من و اس سے پہلے کہاں جی اس کا جواب دو تو پتا چلے بخشنے والا مہربان ہے سلسلہ کٹ گیا چل رہا ہے ان ابراہیم اکانتن سورت کے دونوں حصے ختم ہو گئے جی پہلے حصے میں کیا تھا نفی شرک اعتقادی دوسرے حصے میں کیا تھا نفی شرک فیلی نفی شرک فیلی میں صرف دو چیزیں ذکر ہوئی تعلیمات البات نیازات الباد یہ جو اب آخری رکو ہے نا جی اس میں اللہ لائیں دلیل نکلی سید سیدنا ابراہیم خلیل اللہ دونوں مضمونوں پر جی نفی شرک اعتقادی اور نفی شرک فیلی دلیل نکلی از ابراہیم خلیل اللہ ان ابراہیم یقینا ابراہیم تھے امتا سب سے بڑے پیشوا امت بمانا ماموم اے مامو من یا ان کی ذات میں پوری جماعت جتنی خیر جماعت جمع تھی کان تن تھے اللہ کے لیے ہنیفن یکسو ولم یقو من المشرقین اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے نہ اعتقادی نہ فیلی شاہ کرنل شکر کرنے والے اللہ کی نیمتوں کا اللہ ہی کے نام کی نیازیں دینے والے اجتبا ہو اللہ نے ان کو چن لیا تھا اور اللہ نے انہیں سیدھے رستے کی ہدایت دی تھی اور ہم نے دی تھی اس کو دنیا میں بھلائی اور بے شک ابراہیم آخرت میں من سالین سال میں سے ہوں گے سم اوہ نا کا دلیل وہی جی بر ہر دو مضمون دونوں مضمونوں پر دلیل وہی ہے جی پھر ہم نے وہی کی آپ کی طرف ان تب ملتا ابراہیم کہ آپ آب بھی پیروی کریں ابراہیم کے طریقے کی ملت سنت طریقہ یعنی جو ان کا طریقہ تھا بیان کرنے کا تبلیغ کرنے کا میرے پیغمبر آپ بھی اس کی پیروی کریں جو ابراہیم یک سو تھا وہ ماکان من المشرقین اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا اناجو سب تو ایک سوال کا جواب ہے جی سوال یہ ہے اگر تم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہو تو ان کی ملت میں تو ہفتے کی تعظیم تھی تم جمعے کی کیوں کرتے ہو یہ اعتراض ہو گیا اس کا اللہ جواب دے رہے ہیں ان نماج سب تو بے شک ٹھہرایا گیا تھا ہفتے کا دن ان لوگوں پر اختلفیے جنہوں نے اختلاف کیا تھا اس دن کے بارے میں کس سے اختلاف کیا تھا اپنے نبی سے ہائی سو امراہوم فختار سب نبی نے ان کو جمعہ کا کہا تھا انہوں نے کہا نہیں ہم جمے کی نہیں جی ہمیں ہفتہ چاہیے وہ ال یہود اور وہ کون تھے یہودی ابراہیم تو بہت پہلے کے ہیں ہفتے کی تعظیم تو حضرت موسا اس کی قوم پر لاگو ہوئی تھی اس کا ابراہیم سے کیا تعلق ہے ٹھہرایا گیا تھا ہفتے کا دن ان لوگوں پر جنہوں نے اپنے نبی سے اختلاف کیا تھا اس دن کے بارے میں ہمیں ہفتے کا دن چاہیے بھائی نہ کا اور بے شک تیرا رب البتہ فیصلہ کرے گا ان کے در... ان کے درمیان قیامت آمد کے دن جس بات میں وہ جھگڑ رہے ہیں ادولا سبیل رب طریقہ تبلیغ جی طریقہ تعلیم دلائل کے بعد بلا اپنے رب کے رستے کی طرف بال حکمت بدانش شاہ ولی اللہ شاہ عبد القادر نے میں کیا پکی باتیں سمجھا کر حکمت کا کیا میں کیا پکی باتیں سمجھا کر ول مو اور عمدہ نصیت کے ذریعے وجادل بلتی ہی اور ان سے مجادلہ کر ان سے بحث کر شاہ ولی اللہ نے تو میں نے کیا مناظرہ کون بحیشاں ان سے مناظرہ کر بلتی ہی اس طریقے سے جو پسندیدہ ہو عمدہ ہو اس میں بھی اخلاق سے گری ہوئی بات کوئی نہ ہو میں نے جس طرح جمعے پہ بیان کیا کہ کچھ لفظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں وہی عربی میں بھی ہوتے ہیں عربی میں اور معنی میں ہوتے ہیں اردو میں اور معنی میں ہوتے ہیں جیسے وسیلہ اردو میں استعمال ہوتا ہے ذریعہ چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی عربی میں استعمال ہوتا ہے تکرب اللہ کے قریب ہونا وسیلے کا معنی اسی طرح حکمت کا لفظ ہے جی ہمارے اردو میں حکمت کا لفظ اور معنی میں استعمال ہوتا ہے عربی میں اور معنی میں اردو میں حکمت کا کیا میں ہے حکمت نہ لے گل کر لو حکمت سے بات سمجھاؤ اس کو آسان سے آپ کہیں اے بھائی سپ بھی مر جائے سپ بھی بچ مر جائے تو لاٹھی بھی بچ جائے اردو میں یہ ہے حکمت گڑ دینے سے بندہ مرتا ہو تو ضرور دینا ہے حکمت سے کام نکالو بھائی حکمت سے یہاں ادو اپنے رب کے رستے کی طرف بلا حکمت کے ساتھ لوگوں نے اس حکمت کو بھی اس مانے میں لے لیا یعنی حق کو چھپاؤ حق پر پڑے ڈال دو عربی میں جو الحکمت ہے نا شاہ ابد القادر صاحب نے میں کیا پکی باتیں پکی باتیں سمجھا کر تو الحکمت کیا ہوگا دلال واضح براہی نے کاتیا دلیل بڑی مضبوط ہونی چاہیے بڑی واضح ہونی چاہیے اب کئی لوگوں نے مانا کیا ادولا سبیل ربے کا بل اے بل یعنی جب دعوت دینی ہے تو ذریعہ کیا ہو ہون معذاتل ہسانہ عمدہ نصیحت عمدہ نصیحت کیا ہے خیر خائی کا جذبہ شفقت کا جذبہ زد نہ اناد نہ ہٹ درمی نہ رگڑا لگانا نہیں نیت دائی کی یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کرے یہ بھولے بھٹکے لوگ جو ہیں بھولے ہوئے اللہ کرے ان کو صحیح بات کی سمجھ آ جائے یہ ہے موزن وجادل ہو بلتی آسن مناظرہ بھی کر بیس بھی کر اس کا طریقہ بھی عمدہ اور پسندیدہ ہونا چاہیے گویا کے شریعت یہ چاہتی ہے کہ گالم گلوچ بد زبانی کردار کشی ذاتی حملے یہ نہیں کرنے چاہیے ان ربا کا ہوا عالم بے شک تیرا رب وہ بہتر جانتا ہے بے من ز انصبیلی اس آدمی کو جو اس کے راستے سے بھٹک گیا واہ ہوا عالم بال اور وہ بہتر جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو اللہ بہتر جانتا ہے ماننے والوں کو بھی اللہ بہتر جانتا ہے نہ والوں کو بھی وائن آ کب تم اگر تم مشرقین پر غلبہ پالو یہ تو تبلیغ بھی کرنی ہے تو اچھے انداز سے آسان انداز لے جا اچھا اور اگر تم غلبہ پالو مشرقین پر تو جن مشرقوں نے تمہیں ستایا ہے مارا ہے بدلہ لینا چاہو اس کے لیے کیا کہا وائن آ کب تم اور اگر تم بدلہ لینا چاہو فا کے تو بدلہ لو بے مسلے ما او تم بے جتنا تمہیں ستایا گیا ہے جتنی تمہیں تکلیف دی گئی ہے نا اتنا بدلا تم لے سکتے ہو اس سے زیادہ نہیں و لائن صبر تم اور اگر تم صبر کر لو معاف کر دو خیر الصابرین تو یہ صبر کرنے والوں کے لئے کیا ہے بہتر ہے وسبر تسلی لن نبی میرے پیغمبر صبر کر وما صبروں کا اللہ بلا اور تیرا صبر کرنا نہیں ہے مگر اللہ کی توفیق سے صبر بھی بندے کو تب آئے گا جب اللہ توفیق دے گا ولہ تزن علیم اور میرے پیغمبر ان پر غام نہ کھا کس بات پہ مانتے کیوں نہیں ولاقفی زی کن اور دل تنگ بھی نہ ہو مما یم ان کے مکرو فریب سے ساشے اسے دل تنگ بھی نہ ہو ان اللہ مزینت تک بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو پرہیزگار ہیں اور آپ سے بڑا پرہیزگار کون ہے و لذینہ ہوں موسنون اور جو لوگ نیکی کرنے والے ہیں آپ سے بڑا محسن کون ہے آپ سے بڑا متقی کون ہے تو میری میت اور میرا ساتھ یہ متقی اور محسنین لوگوں کے ساتھ ہے سورت بنی اسرائیل جی پہلے اس کا نامی ربط اسمی ربط سورت نحل میں یا یوں میں نہ کروں نحل الہام الہی سے شہد بناتی ہے جو اللہ کے کار ساز ہونے کی دلیل ہے نحل نحل شہد کی مکھی نحل الحام الہی سے شہد بناتی ہے جو اللہ کے قادر کار ہونے کی دلیل ہے اس لیے دعوے توحید کو مان لو ورنہ بنی اسرائیل کی طرح اگر شرک کر کے فساد کرو گے تو عذاب الہائی سے ہلاک کر دیے جاؤ گے ورنہ بنی اسرائیل کی طرح شرک کر کے فساد کرو گے نافرمانیاں کر کے فساد کرو گے تو ہلاک کر دیے جاؤ گے میں ذرا آسان سا ربط آپ کو لگاتا ہوں جی مانوی ربط مانوی مشرقین کے دو مطالبے تھے جی. بڑا آسان سا ربط لگاؤں گا اور مربوط ہو جائیں گی ساری صورتیں مشرقین کے دو مطالبے تھے پہلا مطالبہ تھا عذاب لے آ کہاں ہے وہ عذاب یہ ان کا پہلا مطالبہ دوسرا مطالبہ تھا موزہ دکھا ان کا پہلا مطالبہ صورت نحل میں پورا کر دیا اور موزے والا مطالبہ بنی اسرائیل میں پورا کر دیا تمہیں میراج والا موزہ دکھا رہے دعویٰ مان لو تمہارے دونوں مطالبے پورے ہو گئے لہذا ہمارا دعوی توحید مان لو اس کے بعد بھی نہیں مانو گے تو پھر تمہیں پکڑ لیں گے چنانچہ اس کے بعد بدر میں اللہ نے پکڑ لیا کمر توڑ کے رکھ دی ستر کافر مارے گئے بڑے بڑے چودھری بڑے بڑے سردار ابو جال امیہ اتبا شہبا اور ستر قیدی بنے کس طرح ذلت اٹھانی پڑی اب سمجھ آ جی بہت آسان ہو گئے کتنے مطالبے تھے مشرقین کے دو عذاب دکھا موئزہ پیش کر ان کا پہلا مطالبہ ناہل میں پورا کر دیا سات سال کے لیے قید مسلط ہو دوسرا مطالبہ بنی اسرائیل میں پورا کر دیا میراج والا موئزہ دکھایا جا رہا ہے اگر آپ بھی نہیں مانو گے تو پھر تمہیں پکڑیں گے چنانچہ اس کے بعد بدر میں اللہ نے ذلت میں گرفتار کر دی اگر آپ سے کوئی پوچھے بنی اسرائیل میں کون سا مضمون بیان ہو تو آپ نے کہنا ہے مشرقین کا ایک مطالبہ تھا کہ موئزہ دکھاؤ بنی اسرائیل میں ان کے اس مطالبے کو پورا کرتی بیان کیا ہوگا جی دعو سورت در آخر سورت سورت کا دعوی سورت کے بالکل آخر میں آئے گا اور دعوے سورت در ابتدا سورت ابتدا میں آئے گا سبحان پھر آخر میں آئے گا اس کے لیے چھ اقلی دلیلیں اللہ دیں گے کہ میری ذات شریکوں سے کیا ہے پاک مالک مختار کارساز الہ معبود میں ہوں چھ اکلی دلیلیں اللہ دیں گے دو دلائلے نکلی ہوں گے ایک دلیلے وہی دفیہ عذاب کے لیے امور سلاسا کہ ضمن اس میں بھی عذاب کا ذکر ہے کہ اگر موجہ دیکھنے کے باوجود بھی نہیں مانو گے تو پھر ہم پکڑیں گے اس لیے تین امر بیان کریں گے کہ اس عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو یہ تین کام کر لو دفعیہ عذاب کے لیے امورے سلاسا چونکہ اس صورت میں موجے کا ذکر ہے اس لیے پانچ آیات موجہ پانچ آیات موجہ جن سے مراد تخویف ہوگی مراد اس سے تخویف ہوگی یہ ہے جی صورت کا خلاصہ خاکہ دعوے صورت کا ذکر دو بار ابتدا میں آخر میں اس دعوے کے لیے چھ اقلی دلیلیں دو دلائل نقلی ایک دلیل وہی چونکہ ضمن عذاب کا ذکر ہے تو دفیہ عذاب کے لیے امور سلاسہ چونکہ صورت میں موجے کا ذکر ہے لہذا پانچ آیات موجہ ختم قرآن پر مٹھائی تقسیم کرنا جائز ہے اگر اس کے لیے چندہ نہ کیا جائے کوئی ایک شخص انتظام کر دے مسجد میں شور غل نہ ہو پھر اس کا تقسیم کرنا کوئی ناجائز نہیں ہے تقسیم کی جا سکتی وسیلے کا تصور کیا تصور ہے وسیلہ اپنے نیک آمال کا پیش کریں وسیلہ اللہ کی صفتوں کا پیش کریں کسی زندے بندے سے درخواست کریں کہ میرے لیے کیا کر دعا کر کسی کی ذات کا وسیلہ نبی پاک کے وسیلے سے فلاں بزرگ کے وسیلے سے واسطے سے شریعت میں اس کا کوئی تصور ہو نہیں ہے آپ نے جو وظیفہ بتایا تھا اناما اشکو بسی والا اس میں آخر تک یہ عید پڑھنی ہے یا صرف اناما اشکو بسی و حزنی اللہ بس اللہ تک پڑھنی ہے اناما اشکو بسی وحزنی اللہ اختتامی تقریب جو ہے ہمارے دورے تفسیر کی انشاءاللہ اللہ بدھ کے دن چھبیس رمضان مئی کی کیا ہوگی بیس چھبیس رمضان بدھ کے دن یہ جو بدھ آ رہا ہے صبح دس بجے انشاءاللہ اللہ یہ تقریب منعقد ہوگی جی یہی منعقد ہوگی اگر آپ قریب میں موٹر سائیکل وغیرہ پہ آ سکتے ہیں جو صاحب کہہ رہے ہیں تو آپ آ جائیں تشریف لے آئیں کیا عید کے دن عید مبارک کرنا بدت ہے اس طرح موان کا بھی انہیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں نہ پڑا کرو عید کے دن ملنا بےدت ہو گیا عید کے دن سیویاں کھانا بےدت ہو گیا یہ،, یہ،, یہ نہیں ہے بس مل لیا کرے کوئی ڈر نہیں دورہ تفسیر کی وجہ سے تلاوت قرآن کے لیے کم وقت ملتا ہے اطمینان کے لئے دور تفسیر کی فضیلت بیان فرمان تلاوت کی ایک اپنی فضیلت ہے تلاوت کا ایک اپنا مقام ہے ہر ہرف پہ دس نیکیاں ملتی ہیں اور یہ بڑے عظمت کی بات لیکن آپ جب قرآن کی تفسیر پڑھ رہے ہیں اور سمجھ کے پڑھ رہے ہیں اس کا میں اجر بھی بیان نہیں کر سکتا جتنی دیر آپ اس پڑھنے میں مشغور رہتے ہیں دور تفسیر میں تو آپ کوئی اور کام نہیں کرتے نفل پڑھ سکتے ہیں نہ آپ دعائیں مانگ سکتے ہیں تو دنیا کی جتنی چیزیں مچھلیاں پانی میں کیڑے مکوڑے اپنے سوراخوں میں کائنات کی ہر چیز کے ذمے اللہ لگاتے ہیں کہ دین سننے اور سمجھنے والوں کی مغفرت کی دعائیں مانگا کرو تو وہ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو بہت بڑا آجر ہے جو دور تفسیر میں آپ شریک ہیں اور یہ تو کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے تلاوت تو بہت لوگ کر رہے ہوتے ہیں یہ تو اکثر لوگوں کی قسمت میں ہے لیکن سمجھ کے پڑھنا غور کرنا ترجمے کو دیکھنا اس پہ عمل کرنا اس کا تو بہت بڑا مقام ہے جی ایک بیان میراج النبی پہ بھی فرمائیں کئی بیان میں نے میراج النبی پہ کیے ہیں پھر بھی کبھی کر دیں گے انشاءاللہ مولانا الطاف الرحمان شاکر صاحب دورہ سن رہے ہیں یہ ہمارے عزیز ہیں ساتھی ہیں بڑے مہربان ہیں اور کبھی کبھی ہمیں تحفے طائف سے بھی نوازتے رہتے ہیں اللہ ان کو ان کے بال بچوں کو اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت فرمائے اور اللہ ان کا سننا قبول فرمائے کیا بیوی بی کے فعد کے بعد خامد اس کو دیکھ سکتا ہے کیوں نہیں دیکھ سکتا دیکھ سکتا ہے اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہے خامد نے نہیں دیکھنا تو کس نے دیکھنا ہے